آدس وادہ بارا دو فضیلتوازو کی مترتوازو توازو مارا دا چلا توازو مارے اداد کر کی کتاب مرتبا متوسطا بے نف روز جاتی بے نت کی بھی روت جاتی تو مین دت کی وجاتی تو قبر سمانا تکبر رف حت تک پن نفس دو پن نظر نچتون بغیر بانی اور زیاد سمانا تزلیل خط قبل لف المنظر منظر او توازو مرتبہ متوسیطر آپ کیجیے نہ فن منظر نظام فیطح منظر نظام خط کے خود تسلیل مرتبہ تستا تھا دغ مرتبہ متوسیتا بینر کبری وس جاتی کبر مارا تو بینر کبر چار طرف ہو تو فن نف دفن منظر نہ شیش یعنی اخن رضام فیطح کے نا وہ پن عربانی اوجات کا تذریل دے تزریل کر دے دا دا مت مدو سیدا دیں ده تر کوفاخور اوتر کو ظلم تر کوفاخور او کو ظلم چان کو چاہتے نہ پھر چا پانی ظلم کے تو تر کوفا خور تر کو ظلم په پانی رسول <سؤال> اللہ چن تاسو آجدیک ولاح دن بخرینگ پلانشاد بالک ترکل ترکل پخری نا تو گیت